لا يحفظه ولا نستعينه ولا نستودع عليه ونوذي بالله من الضرور ينفسنا من سيئات اعمالنا من ياع بالله والسلام قلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا غنشل والله لا اله الا الله مختولا لك يا رب العالمين صلى الله على محمد نبي هو سيدنا نعبد و نوذي بالله الشيطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم مزہ ہے کبیرا مشتقلی صدر محترم بھائی اور رسوین آئے پڑھنے جو سرمایہ کیا ہے اس پاس کے مضامین تھوڑا پاس کی تعلیمات کو دے کر آپ لوگ ان کے ساتھ دیہاتی کبیر کریں یہ مکی آئے تھے کہ ناگ ہونے کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے اللہ کی عادت تھی کہ آئے تھے مانا مزم کرتے تھے اور اسی وقت عمل شروع کرتے تھے کے مزود عمل میں ایک ذرا برابر نہیں چھوڑتے یہ مطلب مکی آئے کہ مقام ناز ہے اور اس کے بعد کوئی جب وہ جاسمین یاد القیر ان لوگوں کے ساتھ انتخاب کے ساتھ جہادی تدریر کریں تو یا تو شاید سرمان کچھ اور جہاد تدریر کا کچھ مضحوم اور یا وہ غلط اور کیا نہیں لیکن تو نہیں سکتا کے زیادہ نہیں کیا مطلب مضحوم کچھ اور جہاز تدریر جو ہے وہ دین کے پھیلاؤ کی کوشش ہیں جو کہ تین سو وفار بن سکتے ہیں اچھا چار سو وفار بن سکتے ہیں دن کے کھیلانے کی وہ سو تقریب جو چار سو وفارم کرتے اس کو زیادہ تقریر کہتے ہیں کون سے چار ہو گئے وہ چار سو گئے مدارس میں دس سو عوام میں کھل کر داوت اور تفصیلی تربیت بیسو تبدیلی یہ چار سو گئے ہیں جو زیادہ تبیر ہیں تقریبوں تاریخ تبدیل کر لی عوام جہاں کا دعوت کر لی اور سیس اثرات چلا کر تفصیلی کرکی پوری ہلکے زیادہ تربیت جو تفصیلوں تاریخی زیادہ تربیت میرے ساتھ تم نے سات کر دوں گا زیادہ تین شعبے زیادہ کریے تین شعبہ بن سکتے ہیں تو سیخو تاریخ دس و دس دعوت کر سے فضا پائے گی اگر آپ ان تین شعبوں کام نہیں کیا تو تین سزا نہیں بنی اور ان تین شعبوں کے کام کرنے کے بغیر آپ اُنہیں کسی تقریر کو چلانا چاہیں اور چل نہیں کیونکہ اس ہوگی میدان نہیں ہوگی خدا نہیں ہوگی مقام گرم میں اگر اپنے پاک اڈاز کا حکم نازل ہو جاتا ہے شراب کو شراب مکمل ہو گئی ہے تو بہت مشکل پڑ شراب کے منع ہونے کا حکم جو ہے یہ مدینہ بنورا میں جا کر کون سے میری سیری سے کیا رہتی ہے تین ہجڑی میں شراب کے ایسے ہونے کا حکم آیا ہے جو اس کام کے ضرور کے سولہ سال ہو سال میں نے اپنے ایمان کو شدہ پر سمجھایا ہے جب حکم نا ہوا ہے سو فیصد مانوں گئے جہاں تک کہ ایک شادیوں کہتے کہ میں اس میں موجود تھا اور وہاں فلاح کا دور چل رہا تھا اور میں جو ہے کو پلانے کا مقرر تھا اور اتنے ساتھ ہے کہ احاند کی آوازیں آنے لگے ان ڈورا کیوں ہو گیا مجھے کتنے گا گھوڑ کے باہر کراؤ تو باہر کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ بائیر رہے کہ تھے اور, اور, اور, اور پال وغیرہ کے کھیت میں شیریوں کے کام گاؤں کام ہوتے ہیں یہ گند حال ہے اللہ نے منع کر دیے بچو میں نے یاد کیا میں نے کہا ہرایا تو خرابی میں منع ہوتی ہے ساتھ اس نے منہ کو لگایا پہلے اسے ماہ سے بھرایا ہاتھ کو تو اس نے سے گرایا ہے جس اور پیا ہوا ہے جس نکل گیا اور اولٹی کیڑ گئے توڑے آیا تیار دن میرا اتنا ہزار کا تھا بول کے شام جا رہا تھا اور کابلہ جو اپراش بھائی کے پاس پہنچے ہوئے ہیں میں کیا میں بہتر بھائی کی چوٹی پر سب مشکلوں کو لے جا کر ان کو پھاڑ کر ان کو کر پھاڑ کر فینک اداروں کے کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار بلا تو سو سے سات حکم امیاد مثلاج دام کا کمال ہوتا ہے کہ وہ حکم کو ناگو کرنے سے پہلے حکم کے ماننے کی اقتدار پیدا کرتے ہیں تو اقتدار پیدا ہونے کے لیے تین سو پہ کام کرتے ہیں تقریباً تعلیم دس سو پچیس زیادہ تقریب ایک سو پہ کام کرتے ہیں اور یہ زیادہ کبھی اور زیادہ کبھی کے بارے زیادہ اکبر زیادہ اکبر جو ہے وہ سو ہے مکمل تربیت حاصل کرنا ہے اس میں کہ آدمی کی شکریہ تھی مکمل سال میں اس کے ساتھ بازار کا مدعا سبز کیا محترم کی دست کی جائے اور مکمل تربیت جس رات کو روزگار ہے ان کی شخصیت کو کامل کیے دی جائے یہ دیا گئے بازار بازار جھانے کے بھی جو ہے تھوڑے جھال پہ بڑے چھال چتر بھائے تو بڑا جھاڑ کیا اس کو بات بڑا ہے پہ کیا جائے گا لفظ خلاف زیادہ کر کے اس کو جو ہے تو سوالنا اصلاح کرنا تاکہ کہ مکمل طور پر اللہ تراہ کر احتمام کرنا ہے حضور صلاحیت صاحبہ اقرام سال نے کیا جاتا میرے بھائی گئے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس اور اس میں خطر کے درجے کے ساتھ کام کر ہے وہ ہے سارے امور ہیں خطرہ دے سکتے اور سارے ضرور کو وہ کیا تھا کہ وہ کچھ تازہ ہے بھی ہے نہیں اور کچھ تعداد قانونی آزاد کی اور سارے سارے درجے تو نہیں تب تک کی رات موجود ہو اور پی ایچ ڈی نسل ہو بشکل اور لوگ میں سرکایا اچھا سال لگا کر اسکولوں میں ہمیں لاکھوں ہاتھوں کو تعلیم بلائی ہے اس کا سب سے سال میں بنایا ہمیں اس سال میں چھوٹی بڑھ تب نہیں تک بات لیے پورا دن کمال پھاسنے کے لیے اضلاع رکھنا ہو تو عامی لوگوں میں اضلاع نہیں کر سکتی اس لیے مکمل اصلاح کر لیے اس کو زیادہ کب سکے اور وہ گیار کو زیادہ سر کا لڑنا ہے یہ ضرور پڑے لڑنا ہے کہ جس وقت جس کے آ گئے تو وقت کو درجے کے ہاتھ کو زیادہ سر کا گیا زیادہ مکمل اصلاح کی زیادہ تبھی دسو تبدیل ہزاروں تحریر تقریب و تعلیم کو بھاگ لیکن زیادہ को جہاں پر بھاگ گیا لیکن جس وقت کتاب شروع ہو جائے جس وقت کتاب شروع ہو جائے آن یہ آزادی ہوتی ہے یہ ایک دن ہوگی دس دن ہوگی مہینہ ہوگی سال ہوگی یہ ہم کی والے نہیں سب ہے اسٹیج جو ہے وہ تو زیادہ کبھی ہو جاتے پڑی ہوتی ہے بہت ضروری شوبھا ہے جس وقت ہو جائے تو باقی سارے جائے کیا جاتے ہیں سمجھ میں ایسے ساتھ ہلاک ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے خمے کے دن اصل لگائے ہوئے رہے ہیں اصل نہیں ہوتا رہے اصلہ لگائے ہوئے بات پڑھی ہے اصلہ لگائے ہوئے ہی بیٹھے اور جسے نے موچا تھا وہ سمے کا سب سے سخت ترین سب سے سب سے ترین تفریح کو وہ یا ابھی مسجد سطح کے نام سے چھوٹی سی تعبیر ہے اور آپ اپنے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے جو بیٹھتے تھے تو میں حل کے حوالہ تو اس ہوتا تھا اور آپ اسی طرح آتے ہیں اسی طرح نہیں کی آپ پر سب موقع پر دوڑ اسی میں جاتے تھے اور, اور اس میں کو کچھ طرح ایسے ہاتھ آئے ہیں کہ چار مقابلے سزا حکومتوں میں معذنی پڑ جائے اور یہ کتاب تھا وہ کامات من سے کیا کیا حالات ہو جائیں گے ہاتھ اس کو چھوڑ کر ممالک جو خاتے میں کھا رہا تھا وہ اس کو پڑ رہا تھا مال کو مکر کر کے بعد میں کیا ممالک بعد میں پڑی ہوئی چل کے اتنا فخص حملہ رہا تھا اتنا فخص کھڑا رہا تھا کہ نماز پڑھنے کی نہیں اور بھارت کو بھی اور اپنے حضور صلی اللہ بھاگنا پیار ہوگا توڑ کا ہے سارا دن آنے کی ضرورت ہے قوت کی ضرورت ہے یہ ساتھ دھوگا توڑ کر سارے کھاد کی کر پیار ہو کرنے کے اور سارے گرام لال بہن ایسے ہیں انہیں کہا آپ اپنی قوت والے ہیں رکھ سکتے ہیں ڈر بھی ہیں میں کچھ بھی نہیں روگر بھی رکھتا ہے جان ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ موقع توڑنے والے روزہ رکھنے والے آگے بڑھ گئے موقع توڑنے والے روزہ رکھنے والے آگے بڑھ گئے ہال کمرے تھا اور روزہ توڑنے کا تھا زیادہ وقت کا روزہ توڑنے لگا بچے نے اس وقت روزہ توڑنے میں جب تھا آپ کا سرمایا ہوا تھا کہ آپ ہے اسپتال کے لیے ضرورت ہے کھایا پی ہونے دی. تو لہٰذا روزے کا مت جو رک نہیں تھا نماز کا جو رک نہیں تھا ان دونوں کو کتاب کے لیے بخر کیا گیا ہے اور کسال دی. کے پر مقدم کیا کسرے کے لحاظ سے تو بعد میں ہے کے لحاظ سے مقدم ان کو اس بات خبر میں یہ مفید نہیں ہے لے جو, جو دین داخل ہو ہے تو یہ تو دعوت تبری دس و تبری تصنیف سے عموم فضا بنائیں گے تفصیا اور اس سے جو ہے محمد کریں گے تفصیلات اس سے فضا بنے گی اور اس سے جو ہے آپ کی بات آگے چلنے کے ہے ضرور اور ضرور پڑنے پر کتاب کیے بنی زائد جو ہے مسلسل دعوت دی پہلے پہلے دعوتوں توحید تھی اور ایک کی ایک توحید کی ہے کہ دعوت تھی جس سے انسان کو ڈالا میں کے کرتے کرتے جو تھے وہ ٹوٹل کے مڑے اور دوسرا سر مایا کی ایک دم نماز اپنے گھر دو مین ڈالا ایک ایمان سے میں نے ڈالا ایک نماز کو نہیں پڑتا طریقہ ہے اس طرح کرموں پڑتے ہیں کرنے کے ذریعے پر ایمان کی من پڑھانا اور کل میں کے ساتھ فوری عمل جب نماز ہوتا ہو جاتا ہے بکی زندگی میں جب نماز کو تھوڑی حکم داغل نہیں ہوا تھا تب بھی ہے نماز پڑھ گیا اتنی زیادہ پہلی وہی سلئے اس بھی رات کو نماز میں ہاں ساری ساری رات کیا ہو جائے تو آپ کے سارے خیال سے سور مکمل مطلب ہی بات معلوم ہوئی کہ ساری رات میں کھڑے پڑے ہیں آج بھی رات چاہیے یا کچھ سمجھا کھڑے رہے ہیں تو جن میں بہت کام کرنا ہے بہت تھکاوٹ تو ہے رات کو اس لیے میں دواغ کو نبھا سکتے سارے یاد میں بکر آ رہا ہے کہ ایمان کی کرما پڑھا کر ایمان کی محنت پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ دباغ کی محنت فوجی فوجی ان دور میں تو ڈالتے ہیں امام اور نبا کی میرے امام وبا کی محدود شروع کی سولہ سارہ اٹھارہ میں پھر ان پر پکڑ کے حالات لانے شروع کیے جب امام آباد کی میرے لگتا ہے تو ابر کی پکڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے ابر پر پھر حالانکہ پکڑانا شروع ہو جائے زیادہ نو ہزار بجے پڑھائی تصویر کی ہوئی میڈم کا کڑکڑوں کا زاب آیا کاب آیا خون کا ذاعب آیا ریاض ہے فرونی پانی دیتا تھا خون آگے نہیں جاتا تھا دوسرے سامان لوگ رہتے تھے پانی ہوتے جہاں تک کیا فرونیوں نے کہ بس ڈال کر ایک طرح سے ایک طرح سے مسرا ساتھی پی رہا ہے مسر کی ضرورت کی محنت شروع کرتے ہیں آباد کی محنت شروع کرتے ہیں تو کپڑے کی پکڑ ہونا شروع ہوتی ہے کپڑوں بعد اذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں نو اذاب آئے فی الحال کو تبدیل کرنے کے کم میں فرح کا وہ ہر بار تھوڑا بھر الگ رقص میں نکلنے دیکھو بدلاؤ میں محنت کر دی ایمان کی محنت کی آپ نے مال کی محنت کی اب اللہ تعالیٰ قدر آپ کو اور وہ الگ رقص نکلنے کا حضرت کا حجر منیش بھائی نے حجرت کی تو حیرت کے جو اللہ کی بدر آتی ہے اور سی کپر کی کمر ٹوٹتی جب بری بھائی نے ہجرت کی تو اللہ دوبارہ سالہ ہیں رن تھی بھائی رائکل کو میں سرکاری کا فیصلہ سنا اس کا اس اللہ کی رسم نکلنے کا اتنا اثر تھا کتنی قوت جب امام والا اللہ کے لیے اللہ کے رسم نکل کے ہجرت کرتا ہے ملے کہ روح کو میں ڈبو آ پگلا چلتا میں نے بنی صحیح کر کہ ہمارا ملک ہو ہماری اسٹیٹ ہو راجو میری سرحد ہو نام چند لاؤ یہ بات دوسرے عمل یہ بات اسی میں آیا کرتی ہے اور وہ بالین کا راشا ہے اس میں جا کر آپ کتال کریں اور اللہ بار پر کو پتہ دے گا اور آپ غالب آ جائیں گے آپ کی ہراست جو ہوگی آپ کا آئین جو ہوگا آپ کا جو گا آپ لان ساری باتیں تو لا نے منصوبہ بندی کی لڑنے کی منصوبہ بندی کی بارہ قبیلے کے بارہ قبیلوں کو بارہ سو بارہ کے ساتھ ایزا رسان کی قیادت میں بھیجا جب بارش کے حالات دیکھ کر رہے ہیں انہیں جا کر دیکھے تو بڑی دیل دور کے دور بڑا خاص بڑا غزل بڑے ترمان بڑے جیسے جسم والے تو عیدا رسان نے سارے لوگوں کو اٹھایا ان کا دیکھو وہاں جا کر ان کے ان کے جسم کا اس کا تجربہ نہیں کرنا ہے لشکر کو کرتے ہیں سناؤ گا کہ بنے ہمیں لیے تیار ہوتا گھروں کو بارہ کرے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بہت بہت واپس آیا بہتر ہوا تھا وہ بیان دیا بیان دینے کے بعد چکر فکر ہوئے کہاؤ ہوتا ہم بول نہیں سکتے تھے اس کے سامنے ورنہ آپ ہم بتاتے ہیں کہ اتنے اتنے خود خرچ کر کے لوگ ہیں اتنے اتنے بدل گئے لوگ ہیں اتنے موٹے صاحب کے لوگ ہیں اتنے تو نمبند ہیں اتنے کبھی ہیں ہم کیا کر سکتے آپ ساری قوم کو کاف لگے یوزر اسلام آئے بنان کیا انہوں نے اتنے زور سے بنان کیا کہ کپڑے لیکن وہ جو بارہ آدمیوں نے پتی پڑھا دی کو کے اور جو قرآن کو غلامی منہ گزارا بھی ہوتا ہے اور غلامی غلامی گزار کیا اس کا حکم نہیں ہوتا وہ جو ہار تھا اس میں موٹا بندہ چلا اتنا ہار ہونا چاہے تو کریں گے ہم تو یہی کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے سولہ ملتا ہے سمجھ کے نتیجے میں فری ناخوا کرتی ہے یہ سب کے نتیجے میں تبدیل ناخو ہوا کرتے ہیں اس کے لیے کبر نہیں مانگ رہے ہیں یہ کوئی جمہوری ہے مطلب نہیں یہ تو جمہوری موڑی صحبان اپنے بہت بڑے دھوکے میں یہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا اب اس میں نظر دام اللہ کے روپ دعا مانگے تو اپنے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں جو آپ کر سکتا ہوں میں بھی آگر ہوں بھائی بہت آگر اب میں کیا کروں تو بات کرنا کر دے الگ بات کریں چالیس سال بازی تیرہ میں سناہ کے سہرابہراب میں اس بازی میں چالیس سال اور چار اس میں فرون کی غلامی میں مدد گزاری نسل مسلم ہو گئی مرتبہ آ گئے اور نئی رسم جو سرائی خدا میں پیدا ہوئی تھی وہ جوان ہوئی اور پھر یہ چار اسلام کی قید میں اب مقدس کاروں نے حملہ کیا اللہ کا شروع کو کبھی نہیں روکا تو ایک بار روکا کہ بار ہوتا ہے کہ پروفیوسر اس میں ابھی مقدم کو پتہ کر رہے تھے لگتے لگتے کہ آلات ہو گئے کہ لڑائی جہاز کرتے ہیں تو پھر مال پیدا ہو رہی ہے اور پھر مال پڑھتے ہیں جتنے لڑائی کی محنت کی تھی جتنا آپ کو خاص کیا تھا سب کچھ اب کیا کرے اگر دوبارہ چل رہے سورج کو رکنے کا حکم دے سورج رکا اور انہوں نے اپنا جو ہے جہازی عمل مکمل کیا اور اپنے کو پتہ کیا نام پہ رہے تو اس وجہ سے پہلا سال میں اپنے فضر میں شاملہ سے اس کو روکے گئے اسی وجہ رکایا سال کے جب ہوتے ہیں کو پتہ کرنے اور سب جا کر جو وہ شریش کا نثال ہوا شی احمد گھنجی نے مت اللہ دے مجھے نے مجھے کام کیا ہے یہ وہ دور ہے جب اکبر سترہ سال کا چودہ سال کا ان کا تک پڑا گیا مجیور بڑھنے کے بعد اور اس کے گردا گرد خوشامدی اور گھٹیا قسم کے علم ہو گئے ابو الغل لوگ جمع ہو او اور ایک ایسی تاریخ کے لیے دین ادائی کے نام سے احکے بادشاہ کے بنا کر پیش کر گا کا دیا جائے سورج کی کا اور کتنی ہندو لڑکیوں سے شادی کر لی اس نے اور ساری ملکات میں کلاب شریعت بات کر پڑی اور شہر احمد حمین احمد اللہ علیہ نے لوگوں نے کام کیا کیا کیا یہاں تک کر کے کرتے کرتے ان کی دعوت تھی اس کے جرنیلوں اور اس کے جو تو وہی دوں اور کھا سکتے اور یہاں تک کہ جس وقت جہانگیر اس کے بعد جہانگیر آیا اور جہانگیر نے وہ گویال کے گیڑ میں ڈال دیا تو سارے گورنروں نے گورنر کو سوبار شبیدار کر کے سوباروں نے کہا بابر خان بڑا ان کا ہوتا تھا یہ جس کو افغانستان کا افراد کا کشمیر کا گورنر جو ہے لاہور کا جو ہے یہ नहीं۔ بنائی کی کے میں کی کہ سرگرمیوں نے کہا کہ ہمارا سب کے مرشد و مرکز والے سب کو اس نے گھر میں ڈالو یہ دھوٹ کر رہا اس لیے اس گھر میں ویڈیو بنانے کے لیے جا رہا تھا کہ ماں بخان میں لاؤ اس بات گرفتار کروا جب بات رکھے کہ ہمیں سرویڈ ڈالے کہ فون سوچوں میں تیار رہ کے اس کو آزاد کرو گئےت پہنچا دیتے بیٹھنے کے خاص دیکھا ہے حیرت ہوئی اور دون کو کی کیا ہے مسلم احمد الحمد اللہ بتایا تو ان کی اکامت کیا گیا تو کیا تو بتایا پوچھنے موجودے کے کتاب کے نے وسائل ہاتھ جانے کے سمید احمد الح کے میں پوچھ کے ان کے گورنمروں وہ جو میری جون سے کون سے مریض تھے اور کون سے بیٹھ تھے اور کیا آپ سے بڑا پیار تھا اس میں آفار ہاتھ جانے کے بعد انہوں نے اس پر اختیار نہیں کیا ہے آخر میں گیا کے ساتھ اسی ماجا پر ان کا ہوا ہے کہ آپ اپنے نظامی حکومت میں شریعت چلائیں گے لیکن آج جہانگی بدلنا گیا کیا تو میں اس کی بکی نہیں ہوں اگر میں مانتا ہوں تو اب اس کے مریض بٹمکی دبائیں تو ساری پچاس بات باہر با با نکلی ہوئی ہوگی اور دماغ کا بھجوتر پڑا ہوا ہوگا اور آنکھیں گٹک رہی ہیں گی آگے لہٰذا اس لیے جاد کبیر جاد اکبر جاد اکبر تین سو گئے ٹھیک ہے بھائی قربانی کے بعد ہوتی ہے ایسے آپ بتائیں گے یہ بات چاہیں گے اس کو میں بڑی آزادی کے ساتھ گنگے کشور کے ساتھ کیسے آپ برائے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ پرانے پاس کرانا دوسرے ساتھ پورا باتوں کو پاس کرنے نہ پاس کرنے کے لیے کوئی سمندی بیٹھ جائے گا تو پاس کریں گے نہیں پاس کریں کے یہ سارے کافر رکھنے آج کے لیے بیٹھے گا ہم اس کو پاس کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان سے بلا دیں گے اس کی گزائش ہے اور پاس کرنے کے لیے آپ یہ بات آئی ہے اور لوگ کھڑے ہوئے گئے ہم اس سے وہ پاس نہیں کرتے وہ روک ستے پین کو دوبارہ کرنا پڑنا پڑے گا ان سب کو دوبارہ نکال پڑیں گے اس میں بہت لا ہوں تو بولنے باقی ووٹو رکھنے کو وہ آپ جانے آتے ہیں کام جانا جو آج پاس پاس میں ساتھ نہیں دے رہا ہوں اس سے ایمان فرق ہو جاتا ہے بجلی اس پہ تلاش ہو جاتی ہے اس نے کیا وہ ختم ہو جاتا ہے پہلے ہاتھ ظاہر چلیں گے اس کے بعد مانا مندر دوبارہ لگنا پڑے گا دوبارہ نکار کریں گے اور دوبارہ ساری زندگی بنائیں گے میشے کی ساری یا زندگی یاد رکھیں میری اس بات کو جتنے بیٹھے کسی جیوں کو پڑھ رہے ہو کیا آپ اپنے کسی لگوں پر جائیں گے کیا آپ کو فیصلے کرنا پڑیں گے شریر کی مخصوص باتیں جو سارسدہ باتیں فرض واجب ان کے بارے میں کبھی رائے نہ کرنا جیسے آپ کو بند کر کے اس کو ماننا اور کبھی کسی کاور کر اس بات پر نہ کہ اس کو لازم نہیں کر سکتے اس کو لا سکتے یعنی بغیر لوگوں کے پاس پہنچے کیونکہ سعودی عرب کا جہاں نام اخریت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جمہوریت آئے اور یہاں پر ہمارا گاؤں بنائیں اور بروڑ کرائیں اور یہاں نفریت کی خاتمہ کریں اور کیا ترجیح ہے وہی ترکیب ہے یا پھر یہ چل رہی ہوگی کہ کیوں گا گیری ترکیب اور جب نہیں ہوگی تو ان کی طرف چوری ہوگا جب ان کو اس بات کا پتہ ہے پتا ہے جبارک تعالیٰ ہمیں اس بار, اس بار, ہم بار کی تفصیل کا فرمائے کہ ہم ہاں جو ہے تصدیق و تعریف دس و تجدید کے ذریعے سے ان کی سزا بتائی اور تنسیم کے صلاح کر اس کی تفصیل کر دیے سکتے تاکہ کامر جامع اختیار میدان میں ان کے اخلاق ان کے آواز ان کے سر کو دے کر کو پڑھائی قسر ہو رہے ہیں اور بات کا بھروسہ نہ رہے تو کیس بات کو قبول کرنے نہیں پڑے ٹھیک ہے مجھے کسی وقت بھی دھیان دینے پڑی تو چلے جائیں گے ان اللہ اللہ کے فارغ کروں گی تو بھی